جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے یا سنت, <سنت> ہے سنت موقع سنت دا. موقع دا ہے تو کیا مینا میں نہانا کیسا ہے <سؤال> مینا میں بھی نہانا بالکل جائز ہے اور اگر گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہو تو اس وقت بھی بالکل نہا لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں غسل کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں آتا کہ بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نہانے چلا گیا میں نے دونوں چادریں کھول دی دی تو کیا میرے پہ دم تو لازم نہیں آ جائے گا تو میں نے تو احرام کھول دیا تو احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے احرام اس حالت کا نام ہے کہ جس حالت کو آپ نے نیت کر کے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خوشبو لگانا اپنے اوپر حرام کر احرام کے معنی حرام کرنا اپنے آپ پر آپ نے خوشبو احرام کر دی اپنے آپ پر آپ نے سر ڈھکنا حرام کر دیا مرد مردوں کے لیے حکومت میں چہرے پہ کوئی چیز مست نہیں ہوتی وہ چیزیں جو حالت میں حرام ہیں ناجائز ہیں وہ آپ نے اپنے طور پر کی نا تو صرف چادریں کھل جانے سے جو ہے نا کوئی دم لازم نہیں آتا تو اس میں نہانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے نہا سکتے